سم کو سناتے ہیں ہاں میرے کام بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے میرے اس کو بار بار تکرار کیا جائے بہت فائدہ ہوتا ہم لوگ کے میں جڑے ہیں سے کے برابر بھی نہ ہو سب سے آخر بھی نکلتا ہے بے چار سب سے آخر اس کو اگر بار بار بھی کیا جائے تکرار کیا جائے پھر بھی کرنا ہے مجھے بہت فائدہ ہوگا یہ پرسوں پرسو اثر کے بعد ہمیں بڑھے ہیں میں بھی بہت سمائی کتاب میں سوچا دوبارہ ہم تو بردبانی کتاب والے ہزارہ سمجھ پائے گا ہر انسان سے اچھا دبان آپ کو آواز بتا رہا ہوں ہزارہ سفر ہوا ہر جیسا کم تو سفر میں ایک صاحب ایک ہفتے تک آئے ہی پھر ایک ہفتے بعد وہ حاضر ہوئے زارا نے ازمین صاحب کو بلایا پیرنٹ سے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ جبکہ وہ بہت خاص خاتم تھے نے کہا حضرت بہت ضروری کام تھا مجبوری اس لیے ویسے حادم نہیں ہو سکے پھر عمیر صاحب کے یہاں فرمایا زبارہ رحمد نے فرمایا صاحب اس کو نوٹ کر دو الحمد ایک ہفتے تک مجھے ایک ذرا ان سے بدگمانی کی ہے کہ میں نے یہی قرمان کر لیا تھا کہ ان کو کوئی کام رہا ہو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے کی اس کا علاج ہمیں سنائی واحمن واح من سمين على رسوله يطيب الحمد لله وحفى والسلام على لها ب سنوتي أستغّار too فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين وقالت تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقالت تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا اللہ سبحانہ و دعالا اشعاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے ہیں. یعنی جو لوگ اپنے کو کسی درجے میں بڑا سمجھتے ہیں عجیب باتیں ہیں کسی درجے میں چاہے وہ خلیفہ ہو چلے والا ہو عالم ہو حافظ و قاری ہو اپنے اس نعمت کا وہ آگے سب تفصیل آئی لگ جو لوگ اپنے کو کسی درجے میں بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں بڑائی آئی اور اللہ کی محبت ٹوٹ گئی سارا معاملہ ختم ہو گیا لہٰذا جب اللہ تعالیٰ متکبر سے محبت نہیں فرماتے ہیں تو وہ غیر محبوب ہوا اس قزیے کا عز کر لیجئے اس کو اپوزٹ دیکھ لیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ان سے ناراضگی ایک آدمی کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا نہیں کرتا اس قضیے کا عز کیا جائے تو یہ مطلب نکلے گا کہ ناراضگی ہو بس جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں جب تک کہ توغہ نہ کریں امن لا اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرتا ہے ناندہ محبت کرے گا جو لوگ کی متقبر ہیں اور متقبر رہیں گے جب تک توبہ نہ کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہیں گے حکیم منت مجد الملت مولانا شاہ شفیع اللہ کہ جملہ یہ منفوظات کمالات اشیاء میں اس آیت ہیں عساہیت کی بہترین تفسیر ہے فرماتے ہیں جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نالائق اور گنہ گار ہوں اللہ تعالی کی کسی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا اور سن سے بیٹھ تک میں قصوروار ہوں اس وقت وہ اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے جب اپنی نظر میں وہ برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے لہٰذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں بھلے ہو جائیں تو فائدہ ہے یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے انسان اپنی سے فیصلہ کرے اپنی نظر میں بھلے ہو جائیں یا اللہ کی نظر میں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر بھلے ہو جائیں اپنی نظر میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اپنے گناہوں پہ سرسری سی نظر ہے اپنے کو نگر آگے اللہ سبحانہ و مطالعہ فرماتے ہیں اصل میں بڑائی کا حق بھی تو تم کو نہیں فرماتے ہیں بلاب بڑائی اللہ ہی کو سیوا ہے صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے لامبی تخصیص کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسلوب بیان خود بتاتا ہے کہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کا حق ہے جس میں کسی مخلوط کو داخل نہ لہٰذا ولا بریا کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے بڑائی نہیں ولاک بریا اوس سماعت والی کو بڑائی ہے آسمان اور زمین میں بحول عزیز الحکیم اور زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے اس کی مثال چھوٹی سی میں مختصر مختصر کر کے اس پوری کتاب کو پوری کروں گا میں افغذ سناؤں گا دیکھیے اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے باڈی بلڈنگ کرنی ہے بڑی دودھ کھاتا ہے بادام کھاتا ہے لیکن وہ بیوقوف بےوقوف لڑکا ہوتا ہے کسی کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کبھی ابا کو ایک بھوسا لگا دیا کبھی چھوٹے مستحق وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت اور زبردست حکمت کے ساتھ زبردست طاقت کو زبردست حکمت کے ساتھ استعمال کرے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رحول عظیز جو حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبردست طاقت والے اور زبردست حکمت والے ہیں اور تیسری اچھا آئل اچال فمن پمن یہ ہے انی ہے انی انی فمن, نازانی فمن نازانی ردائی قسم تو بڑائی میری چادر ہے ہر بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اور تیسری آئے جو حکیم الامت نے خطبات میں عجب اور طور کے بیان میں تلاوت فرمائی کہ آج جبت ان کسرتوں کو قلم تو ان اور یاد کرو جب جنگ ہنین میں اپنی کثرت پر تم کو ناز ہوا تو کثرت تمہارے کچھ کام نہیں ہے نیمت سوچے اللہ تعالیٰ نے سارے مریضوں بہت کام ہو رہا ہے یہاں جیسے آج کل نظر وارہ میری صاحب داؤن و کادمانیاں رہے ہیں کہیں استدراج نہ ہو اتنا رجوع ہے لوگوں کا اتنا بڑے بڑے علما میں استعمال کراؤں نظرہ کے خاص خاص قادری سرکرین جو ہے طائف صاحب صاحب جو عظم صاحب نزارہ صاحب سے بیٹھے ہیں تو یہ ڈرنا ہی دلیل ہے کہ ان استدراج ہے استدراج ہوتا ہے کہ ڈھیر دی گئی ہے اس کو پیارے یا پکڑ ہو جائے فرمایا طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام حنائن. دیکھا میں نے ابھی علامہ قاضی صلاح اللہ بانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں کہ غزوہ ہنین میں کافروں کی تعداد چار ہزار تھی اور مسلمانوں کی بارہ ہزار دی. لہٰذا بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ نظر ہو گئی کہ بھئی آج ہم لوگ بڑی تعداد میں ہیں اور آج تو بازی مار لی آج تو ہم فتح کر ہی لیں گے اور ان کے منہ سے نکل لیا آج ہم کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے یعنی اسباب پر ذرا سی نظر ہو گئی اپنی کثرت تعداد پر کچھ ناز پیدا ہو گیا کہ آج تعداد میں کفار سے بہت زیادہ ہیں آج تو فتح ہو ہی جائے گی چانچی شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اپنی کثرت بھلی معلوم ہے یعنی کہ ہم لوگ زیادہ لوگ ہیں بارہ ہیں کافی چار ہیں ہماری نصرت سے نظر ہٹ گئی اور اللہ کی نصرت سے ان کی نظر ہٹ گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل و گرم آ پھر فوراً مدد آ اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح مبین نصیب فرمائی تو کبھی بڑائی جو ہے خفیہ طور سے دل میں آ جاتی ہے خود انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں تکبر ہے کبھی آدمی کے میں بڑائی ہوتی اور زبان پر توازو ہوتی ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے بعض لوگ اپنے منہ سے اپنی خوب حقالت بیان کرتے ہیں کہ حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں صاحب حقیقی نا بندہ ہوں اگر کوئی کہتے واقعی آپ کچھ نہیں ہیں آپ حقیر بھی ہیں ناچیز بھی ہیں تو پھر دیکھیے ان کا چہرہ فق ہو جاتا ہے ان کا چہرہ فق ہو جاتا ہے کہ نہیں اور دل میں ناگواری محسوس ہوگی یہی دلیل ہے کہ یہ دل میں اپنے آپ کو حقیق نہیں سمجھتا تو حضرت فرماتے بعض لوگوں کی زبانی توازو بھی تکبر سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو گاڑی میں ہاتھ میں لگائیں کہ اس کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوب شہرت ہو جائے کہ فلاں صاحب بڑے متوازن اپنے کچھ نہیں سمجھتے اس توازو خاکساری کا منشا تکبر اور خبر ہے لوگوں میں واہ واہ ہے چنانچہ اگر لوگ اس کی تعظیم نہ کریں اس کی عزت نہ کریں تو اس کو ناگواری ہوتی ہی ہے یہی دلیل ہے کہ توازو اللہ کے لیے نہیں تھی ورنہ لوگوں کی تعظیم اور عدم تعظیم اس کے لیے برابر ہوتی ہے اس لیے بڑھائی بہت دن کے بعد دل سے نکلتی ہے का کا مرض مشکل سے جاتا ہے اسی بڑائی کو نکالنے کے لیے ने دین مشائق اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے شیخ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا جاتا ہے پھر وہ رگڑ رگڑ کر بڑائی نکال دیتا ہے اور خصوصی وہ شیخ جو ذرا رہا بھی ہو میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں پھر تو وہاں بہت جلد بڑائی نکل جاتی ہے جیسے ہمارے میر صاحب کا شیر ہوا میر صاحب کو پچھلے جمعے کو بھرے مجمعے میں ڈانٹ پٹی جو ڈانٹ پڑی تو انہوں نے ایک شعر کہا و نگاہ جا یعنی اس نگاہ نے جو خش مگی جو تھوڑی بل پڑ گئی حضرت والا کے چہرے پہ اور تو اس نے میرے کبیر اور عجوب اور جا کو نکال دیا کبر کہتے ہیں کسی انسان کو حقیق سمجھنا عجوب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور جا کہتے ہیں کہ میری عزت ہوا ہو ہوا کہ حضرت والا کی جگہ بھی صاحب کا نام ہو اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو حضرت عملی صاحب ہی کا نام ہوگا انہوں نے چھیالیس سال صفر اٹھائی بھرے مجمے جب ڈانٹ بھی خوب کام ہو رہا ہے بھرے مجمعے میں جب شیخ نے ڈانٹ دیتا ہے استاد ڈانٹ دیتا ہے تو کیسی اصلاح ہوتی ہے جس کو بہت عمدہ تعبیر کیا ہے ماشاء اللہ نظر نہ لگے ان کو عالمی صاحف فرما رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنی توفیق عطا فرمائے کہ ہائے وہ خش مگی نگاہ قاتل کبر و اجب و جا اس کے دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ رہوں دل تباہ ہو گیا اب اس مجھے کوئی خوشی نہیں چاہیے کہ میرے دل سے تغبر و عجوب و جا نکلے گا شیخ کی غذب وہ عجب اور طبع اور جاں کو قتل کر دیتی ہے اس کے عوض دل تباہ یعنی اے دل تباہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی کوئی خوشی نہیں چاہیے یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے جس کا نفس مٹ جائے خواجہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ حکیم الامت خانوی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے ایک پرچہ اپنی حاضری کا مقصد اپنی حاضری کا مقصد لکھا شعر لکھ کے بھیج دیا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجے مٹا دیجے میں ہی کو آیا ہوں اپنے نفس کو مٹانا یہی سلوک ہے علامہ سہی سلیمان نبی بہت بڑے عالم تھے مشرق وسطی اس باپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں ان کا علم کا بھل گلا مچا ہوا تھا زبردست خطیب، بہترین ادیب بہترین عربی تھا عربی ان کے لیے ایسی تھی ایسی ہماری آپ کی اردو ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں بولتے نا اور آپ جیسے انگلش بولتے ہیں ویسی بلکہ ان کی اردو سے بھی زیادہ ان کی عربی اچھی تھی اس کے باوجود جب حکیم عرمت سے پوچھا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے حضرت نے فرمایا آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے البتہ جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس سبق کی تکرار کرتا ہوں یا کرتا ہوں اس کو یعنی اس کو دوہرا دیتا ہوں دوبارہ دیکھیے یہ تھی حضرت خانوی رحمۃ اللہ کی شان فناہیت و تواز ہو فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے اتنا بڑا مجدد زمانہ اور آفتاب علم اکابر علماء کا شیخ اپنے کو طالب علم کہہ رہا ہے تکرار کے معنی اردو میں جھگڑے کے آتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسی سبق کو دہراتا ہوں وہ کیا سبق ہے اس سبق کا حاصل و خلاصہ کیا ہے اپنے کو مٹا دینا فرمایا تصوف نام ہے اپنے کو مٹا دینے کا جس دن یہ یقین ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں بس اس دن وہ سب کچھ پا گیا میں اپنی اصلاح کے لیے سے پڑھا ہوں جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت والا جیسے حضرت عالم صاحب راؤن کا تمہاریہ مجھ سے باتیں فرمائے جس کو یہ احساس ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو سب کچھ مل گیا اور یہ کب ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی عظمت کا آفتاب بلند ہوتا ہے تب تکبر کے ستارے پنا ہوتے ہیں جب شیر سامنے ہوگا تو جنگل کی لومڑیوں کی حقیقت معلوم ہوگی کبر اور رجب لومڑیاں ہیں جب شیر سامنے نہیں ہوتا تو اکڑتی پھرتی ہے لیکن جب اللہ تعالی کی محبت کا شیر دل میں غرائے گا اور اللہ اپنی محبت کا سورج دل میں چمکائے گا اس وقت میں بندہ کیسے اترائے جس دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو جاتا ہے پھر وہ تکبر نہیں کر سکتا یہ بہت خاص بات ہے اس لیے حکیم عمد مجدم حضان فرماتے تھے اس کی ضرورت ہے آواز بھی نہیں جاری ہے دیکھیں اتنے بڑے جامع کیا فرماتے تھے اشرف علی تمام مسلمانوں سے ارضل ہے سارے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال یعنی اس حالت میں بھی سب مسلمان مجھ سے اچھے ہیں کیونکہ کیا معلوم کہ کسی کی کیا خوبی اللہ کے ہاں پسند ہے اللہ ہی جانتا ہے اور فرمایا تمام کافروں اور جانوروں سے میں بدتر ہوں فلم انجام کے اعتبار سے یہ دو جملے خوب یاد کر لیجئے کہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال اس موجودہ حالت میں میں تمام مسلمانوں سے برا ہوں نہیں جائے گا آپ دیکھ لیں ضرورت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے کسی ادنا فیل سے خوش ہو جائے یہ کتنی خاص بات ہے اس جس کا جسے میشواری عورت تھی کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ اس صرف ایک فیض سے خوش ہو گئے اس کی بخش کر اور اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں اور دوسری دلیل کے ایک دلیل تو یہ ہوگی کسی ادنا فیل سے خوش ہو جائے کوئی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی اس بندے سے خوش ہو گئے یا بنے سے خوش ہو گئے اور اس کی مفرت ہوگی یہ پہلی دلیل ہوئی اس لیے میں تمام مسلمانوں سے کمتا سمجھ کمتر ہوں ہوش میں ہوا ہوش میں رہو. کی چلے. اور دوسری دلیل کیا ہے ہو سکتا ہے میری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور میری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیں ایسا ہوا نا کتنے صحابی کا واقعہ دیکھیں ایک والدہ والد تھا ان کی ناراض تھی خبر میں عذاب ہونے والا تھا ان کی وہی کیا ہے اگر تم نے معاف نہیں کیا تو تم جانو میں جاننا اپنے بیٹے کو پسند کر سکتی ہے راج میں ان کی والدہ نے معاف کر دیا تو پھر صحابی کی موقع بھی تو صحابی کا تو یہ عمل ہے تو ہم لوگ اپنے کسی عمل پہ کیسے اگر تو اس لیے کسی ایک بات سے اللہ ناراض ہو اور میری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے تو یہ دو جملے بہت عجیب ہیں ان میں تکبر کا علاج بھی ہے جو اپنے آپ کو اتنا حقیق سمجھے گا اس میں تکبر نہیں آ سکتا کہ تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہوں فی الحال یعنی انجام کے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کسی کا خاتمہ خراب ہو جائے اور جس کا خاتمہ خراب ہو گیا کفر پر مر گیا تو جانور بھی تو اس سے اچھا ہوا کیونکہ جانور سے کوئی حساب کتاب نہیں اور موت سے پہلے اپنے کو کافر سے بدتر کیسے سمجھیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کافر جس کو ہم حقیق سمجھ رہے ہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے آخر میں وہ کلمہ اسلام قبول کر لے اس لیے مولا رومی فرما ہیں کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ مرنے سے پہلے ابھی اس کے مسلمان ہونے کی امید باقی ہے لیکن حقیر نہ سمجھنے کی مطلب یہ نہیں کہ اس کے کفر سے نفرت نہ کی جائے حقیر سمجھنا اور ہے لیکن کفر سے نفرت کرنا واجب ہے یعنی جو وہ کفر کر رہے ہیں بتوں کو پوج رہا ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے, سے کے عمل سے سے نفرت واجب ہے منڈانے سے ٹی وی سے اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے لیکن کافر اور فاسق کو حقیر سمجھنا حرام نفرت کرنا واجب اور حقیر سمجھنا حرام کوئی کہے صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے نہیں بالکل آسان ہے اگر کوئی شہزادہ ہے منہ پر روشنائی لگا لے تو آپ شہزادے کو حقیر سمجھیں گے پرنس ہے کنگ ہے اور شہزادہ انک لگا لے روشنائی لگا لے یا روشنائی سے ن... تو اس کو شہزادے کو کوئی حقیر سمجھے گا یا روشنائی سے نفرت کریں گے ظاہر بات ہے کہ روشنائی سے نفرت کریں گے انک سے نفرت کریں گے جو رنگ لگا ہوا شہزادے کے چہرے پر اس سے نفرت کریں گے کیونکہ ممکن ہے ابھی لفظ صابن سے موہ دھو کر پھر روشن چہرہ کے ساتھ آ سکتا ہے ایسے کافر کے کفر سے تو ہم کو نفرت ہے لیکن اس کو حقی سمجھنا حرام کیونکہ ممکن ہے ابھی کلمہ پڑھ کر یہ ولی اللہ ہو جائے चुछ حضرت مجد الفسانی یہ بھی عجیب اللہ بہت بڑے الفسانی تھے ہزار سال میں پیدا ہوتے کہ وہ فرماتے ہیں جو صاحب نسبت ہے وہ تو سارے جہان سے اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نسبت ہیں وہ تو سارے جہان سے اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں جنید بغدادی کا واقعہ مسجد میں تھے کسی نے اعلان کیا بھائی مسجد میں جو سب سے زیادہ نالائق بدترین گنہگار سب سے برا انسان ہو جلدی سے مسجد کے باہر آ جائے اس مسجد میں جتنے نوازی تھے ان میں سب سے بڑے جو بزرگ تھے جنید بغدادی سب سے پہلے وہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تمام مسلمانوں میں میں ہی بدترین مسلمان ہوں. اللہ ہو کر یہ شانتی آج ہم دو رکعت پڑھ لیں ذرا بیان کر لیا کسی نے داڑھی رکھ لیے. کسی نے ہمارے چہرے پہ بول دیا بڑا نور ہے چلے لگا لیے بیان عالم مفتی ہو گئے عالم ہو گئے ذرا سی تلاوت کر لی تھوڑی سی نفلیں پڑھ لی بس سمجھ گئے ہم ٹھیکے دار ہیں جنت کے <laughs> سب کو حقی سمجھنے لگے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ارے یہ اللہ والے تھے سب سے زیادہ اپنے کو حقی سمجھتے تھے اس وقت کے بزرگ سختی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے خبر دی آج جنید نے یہ کام کیا ہے فرمایا ایسی چیز میں جنید جنید کو کو بنایا ہے یعنی اپنے سب سے سمجھتے ہیں ہی تو وہ اس کو پہنچے اللہ اللہ فرشتوں سے اسی وجہ سے بازی لے جاتے ہیں کہ فرشتوں سے زیادہ ان کو عزت اس لیے ملتی ہے کہ اپنے کو کتوں سے بھی بہتر نہیں سمجھتے یہ کون کہہ رہا ہے شیخ شہاب الدین سور کا پہلا خلیفہ سلسلہ شوہر وردیا کا پہلا خلیفہ شیخ مصلا الدین سعدی شیرازی فرما رہے ہیں میرے شیخ شوہر وردیا سلسلے کے شیخ اول شیخ شہاب الدین نے مجھے دو نصیحت فرمائی تھی پہلی میرے مند شیخ فروخ شہاب نے مجھے دو موتی نصیحت کے عطا فرمایا پہلی نصیحت یہ فرمائی کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو اب آپ سوچیے سے آپ لوگ امرد ہیں لڑکے ہیں اب حضرت والا کہ آپ کو حقیر سمجھیں گے میری صاحب تو اپنے آپ کو سب سے حقیق سمجھتے ہیں بس آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے استف خان بھی کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے اس کو الگ بٹھائیں گے آپ کو دیکھیں گے نہیں مسافہ نہیں کریں گے جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ سے خوب مسافہ بھی کریں گے گلے بھی ملیں گے حضرت تو, تو آپ کو حقیر نہیں سمجھتے حضرت کسی کو حضرت تو اپنے آپ کو ہی سب سے حقیق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم حضرت کو حقیر نہ سمجھیں ہم نے سب کو تو وہ افطاب ہمارے پیارے شیخ ہیں اس وقت حضرت والا می صاحب دام القاتم عالیہ پہلی ن... کیا کسی کو حفارت کی نظر سے مت دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو اور دوسری نصیحت کیا فرمائی اپنے اوپر استحسان کی نظر مت ڈالو اچھی نظر مت ڈالو کہ میں اچھا ہوں اپنے کو اچھا مت سمجھو یہ دو قیمتی نصیحت فرمائی کہ دوسروں پر برائی کی نظر مت ڈالو اپنے پر بھلائی کی نظر مت ڈالو یعنی دوسروں کو برا نہ سمجھو اور اپنے کو اچھا نہ سمجھو سمجھ رہے ہو کو معجوم چاہیے کہ آپ کو ہنسنے والے سائن چلی جائے گی سید الطاعفہ سید الایا امیر الایا شیخ ابدالقائد فرماتے ہیں اس وقت جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی گردن پر میرا قدم ہے اقدامی رجال، اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا تھا اور, وہ اور یہ تو پہلے یہ بات ہی فرما دی پھر کیا فرماتے ہیں کبھی تو میں اپنے کو فرشتوں سے بھی افضل پاتا ہوں کہ فرشتہ میری پاکی پر رش کرتا ہے اور کبھی میری نلائقی پر شیطان بھی ہنستا ہے اور فرماتے ہیں ادھر آ جاؤ بچے اور جب میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا ایمان جو سلامت بلب غور بھرے آ سن بری چستی چالاکی ماں تب اپنی چستی و چالاکی کی تعریف کروں گا اس وقت اپنی تہجد اور نوافع اور تراوی وغیرہ پر خوش ہونا آنسو بہانا اور خوش ہونا اور الحمد للہ میں کامیاب ہو گیا نتیجہ نکلنے سے پہلے ریزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے جو طالب علم غرور و شیخی کرتا ہے انتہائی بیوقوف ہے جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دے کہ بھائی جاؤ جنت میں میں تم سے راضی ہوں خوش ہوں جتنا چاہو اچھلو کودو اچھلتے کودتے جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن بھائی ابھی کیا پتا کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے ابھی کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھیں ابھی کس منہ سے اپنی تعریف کریں کیا منہ ہے ہمارا کہ دنیا میں اپنی تعریف کریں ابھی تو فیصلے کا انتظار ہے ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے تک کے علاج کے لیے حکیم المت کا ایک ہی جملہ کافی ہے حضرت حکیم الامت کا وہ جملہ یاد کر لیجئے کہ اتنا بڑا مجدد زمانہ ڈیڑھ ہزار کتابوں کا مصنف بڑے بڑے علماء کا شیخ فرماتے ہیں اشرف علی ہر غمگین رہتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حل ہوگا اللہ اب ایک حدیث شریف نقل کرنی تھی حضرت والا اسی میں نقل فرمائی گے کہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہۃ الحکام حضر امام بحقی رحمۃ اللہ سے نقل فرمایا ہے حضور اکبر صلی اللہ علام شاہ فرماتے ہیں من اللہ جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے جس نے اللہ کے لیے توازو اختیار کی اپنے نفس کو مٹایا رفع اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے فہوا فی نفسی صغیر بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے توازو کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس فنائیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے عزت دیتا ہے تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے وفی آیون ناسی عظیم اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیق سمجھا مگر اس توازو کا کیا انعام ملا تمام لوگوں میں اس کی عظمت عطا ہو گئی ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں غمن تکبرا وضاح اللہ جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے اے کسی میں دم کہ جس کو خدا گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے جس کو اللہ زلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے جس کا مادہ تخلیق باپ کی منی اور ماں کا حیض ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے اس لیے ومن تکبرہ فرمایا تکبر باب تفاحل سے جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے یعنی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے جام کے بکلف بڑا بن رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں تو میرے دوستوں جسے خدا گرایا سے کون اٹھا سکتا ہے ہاتھی خدا کی ایک مخلوق ہے وہ اگر کسی انسان کو سونڈ میں لپیٹ لے اسے گرانا چاہے تو محمد ان قلعے بھی گریں گے اور رسم بھی گرے گا بڑے سے بڑا پہلوان بھی گرے گا ہاتھی دیکھنا ہو تو یہاں سفاری پارک چلے جائیں ماشاء دو ہاتھی رکھے ایک ہاتھی ایک ہاتھی کا بچہ ہے اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں مشق کروا رہے ہیں. تو دیکھ لے حمزہ بھی یہاں کو لے کے گی گیا تھا میں دو دفعہ دکھایا سفاری پارک میں کیلا کھلایا تو سونڈ میں لے کے کھا لیا ڈر رہا تھا کہ وہ کچھ ہمیں سونڈ میں تو بتا رہے یہ افریقہ کے پتہ نہیں کہاں کے ہاتھی پاکستانی ہاتھی نہیں ہے یہ کبھی بھی ویسے بہت سکتے اس کا میں نے کہا اس کو ہی نہیں کر رہے ہم اس کو بیٹھ کے ہاتھی کی سواری کر رہے کہا یہ پاکستان کے ہاتھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کے ہندوستان کے نہیں ہے پاکستان کے پتہ نہیں کہاں اور یہ افریقہ کے ہیں یہ ذرا اس سے میں کہا پھر رکھا ہوا کیوں تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی کہہ جائے گا بڑے سے بڑا کوئی پہلوان باڈی بلڈر ہو اس کو ہاتھی کے پاس تو ہاتھی اس کو سونڈ میں لپیٹے گا اس کو گرا دے گا تو جب ایک مخلوق کی طاقت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قدرت کا کیا عالم ہوگا بس جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکے یہ آخری جملہ حضرت والا فرما رہا ہے میرا اضافہ ہے پرانا محاورہ یہ ہے محاورہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے اختر نے اضافہ کر دیا جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا اس کو چکے جس کی حفاظت خدا نہ کرے وہ ساری دنیا کے لات اور گھونسے کھائے گا جہاں جائے گا ذلیل ہوگا جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تکبر کرتا ہے اکڑ کے چلتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے ضلیل کر دیتا ہے تکبر چھپا نہیں رہتا کبر جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی چال اس کی رفتار اس کی گفتار اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تکبر شامل ہوتا ہے <تصفح> حضور اقدست <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے متکبر انسان لوگوں کی نگاہوں میں ضلیل ہو جاتا ہے ناسی صغیر تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو چھوٹا ہلکا حقیر کر دیتے ہیں لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں بہت ہی نالائق بڑا متکبر ہے اینٹ کے چلتا ہے وفی نفسی کبیر مگر اپنے دل میں متکبر انسان اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں میں چلے لگانے والا ہوں میں میں نے بیرون سفر کیا بھائی. میں مفتی ہوں میں خلیفہ اعظم ہوں <laughs> <laughs> میری عظمتوں ہی اور میرے اتنے مریدین ہیں میری عظمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے میرے, میرے پاس اتنا علم ہے میرے علم و عمل کو لوگ پہچانتے نہیں ہے میرا اتنا عمل ہے میں رات کو تہجد میں اٹھتا ہوں اتنی نظر چھکاتا ہوں اتنی شیخ کی خدمت کرتا ہوں اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھتا ہے بس ہم چونی ماں دیگر نیس مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں جو کہتا ہے ہم چونی ماں دیگر نیس وہ دراصل یہ دعوی کرتا ہے ہم چنی ڈنگرے نیز کہ مجھ جیسا کوئی جانور ڈنگر نہیں ہے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے پس وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور اپنے دل میں کبیر ہوتا ہے یعنی اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے لیکن ساری دنیا کی نظروں میں حقیر اور ضلیل ہو جاتا ہے اور آگے کے عجیب جملہ ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ لہوا احوان علیہم کل بنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ضلیل کر دیتے ہیں ایسی خطرناک بیماری ہے تکبر اس کو سوچیے یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں بڑی عزت والا ہوں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ضلیل ہے اس لیے متقبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے یعنی متکبر کے سامنے زیادہ توازن خاص ساری ہی مت دکھائی ہے دل میں تو اس کی تحقیر نہ ہو یعنی دل میں برا نہ حقیر نہ سمجھے اس بھی دل میں اپنی ہی حقارت پیش نظر ہو لیکن بظاہر اس کا متقبر انسان کا زیادہ اکرام مت کرے کیونکہ اگر اس کا زیادہ اکرام کیا جائے گا تو اس کا مرض تکبر اور بڑھ جائے گا نہیں جائے. ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ جو لنگڑا تھا جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو مجبور نے ایک پیر پھیلا دیتا تھا علامہ تختہ رحمۃ اللہ جب اس کے پاس پہنچے بادشاہ نے اپنی ٹانگ ان کی طرف کی ہوئی تھی تو وہ تو مجبور تھا لیکن جب یہ بیٹھے علامہ تھے بہت بڑے عالم علامہ تفتزانی انہوں نے بھی اپنی ٹانگ بادشاہ کی طرف کر دی تیمور نے کہا میں تو معذور ہوں میرا لنگ اص یعنی میری ٹانگ میں لنگ ہے تو علامہ نے فرمایا میرا ننگ اص مجھے ننگ ہے یعنی مجھے غیرت آتی ہے کہ ایک جاہل میری طرف پیر پھیلائے اس میں میرے علم کی توہین ہے تو بادشاہوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا علماء ایسے مستنگنی ہوتے تھے اور ایک اور بادشاہ ایک, اور ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بھی نہیں بیٹھے ایسے ہی لیٹے لیٹے اس سے ہاتھ ملا لیا اس بادشاہ کا خادم شیعہ تھا اس نے کہا آپ نے پیر پھیلا کر لیٹنا کب سے سیکھا فرمایا جب سے میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا تو پیر پھیلانا سیکھ لیا مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس لیے اس کی خوشامد اور چاپلوسی سے مستغنی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس کے علاج کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے بڑے بڑے علما نے اہل اللہ سے تعلق جوڑا کہ ہمارا نفس مٹ جائے اور مٹنے سے پھر جو ان کو مقبولیت عطا ہوئی ایسی شہرت اور عزت اللہ نے دی کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا تکبر سے عزت نہیں ملتی تک کا مقصد عزت حاصل کرنا ہی تو ہے لیکن اس راستے سے خدا عزت نہیں دیتا بلکہ گردن مروڑ دیتا ہے اگر کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹائے شیخ کے سامنے بالکل مٹا دے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتا ہے لیکن یہ مٹانا عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو من توازہ کے بعد للہ بھی فرمایا اس کے بعد رفع اللہ ہے معلوم ہوا توازو پر رفعت اور عزت اس وقت ملے گی جب یہ توازو اللہ کے لیے ہو جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا اللہ اس کو عزت دیتا ہے حکیم الامت فرماتے ہیں یہ نعمت صوفیہ کے اندر خاص ہوتی ہے یہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں سمجھتے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا شعر ہے کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور خواجہ عزیز الحسن مزو فرماتے ہیں ہم خاک نشینوں کو نہ مسنت پہ بٹھاؤ یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے اپنے کو مٹا کر دکھا دیا ہم کو بندگی اور ابدیت کا سبق دے گئے اب دیکھیے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شبیر صاحب تھانوی میرٹ میں تشریف لے جا رہے تھے حکیم الامت کے خلیفہ حکیم مصطفی صاحب تھے انہیں دوڑ کر بھنگی سے گا رہے بھائی میرا پیر آ رہا ہے میرا شیخ مرشد آ رہا ہے جھاڑو مت لگاؤ گرد لگ جائے گی میرے شیخ کو مٹی لگ جائے حضرت تھانوی رحمتوں نے دیکھ لیا بہت ڈانٹا ہمارے حکیم مصطفیٰ صاحب میں کوئی فروغ نہیں ہوں وہ میونسپلٹی کا ملازم ہے اپنی سرکاری ڈیوٹی پر ہے آپ کو شران ہرگز جائز نہیں کہ اشرف علی کے لیے اس کو سرکاری ڈیوٹی سے منع کریں وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کی تنخواہ لیتا ہے ہمارا ہرگز حق نہیں بنتا کہ اس کے کام میں خلل ڈالے دیکھیے یہ تھے اللہ والے سبحان اللہ سبحان اللہ حضوالہ فرما رہے ہیں یہ عرفان محبت ہے یہ برہانے محبت ہے یہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نامو نشا رہنا اور ایک شخص نے حضرت کو ابا پیش کیا عید پہ اکثر علماء پہنتے ہیں سعودی لوگ جو جبہ کے اوپر پہنتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں ابا کیا ہے وہ جبا جو علماء جمعے کے دن پہنتے ہیں حضرت نے فرمایا ارے بھائی یہ بڑے لوگوں کا لباس ہے میں نہیں پہنوں گا میرا کُردہ پاجامہ ہی ٹھیک ہے اس نے کہا حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں فرمایا میں کیا بڑا ہوں ابھی تو میرے خلک کی بھی اصلاح نہیں ہوئی یہ حضرت حضرتانوی رحمت اللہ فرما رہے ہیں خل کہتے ہیں ایک صاحب نے پوچھا کیونکہ انگریزی دال ہو گئے تھے کیا ہوتا ہے <laughs> یعنی ایک اخلاق کی بھی اصلاح نہیں ہوئی میرے اللہ والے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ تو ان کی تو ہو گئی ہوتی ہے اس لیے الطانوی رحمت اللہ کی اصلاح ہوئی جبھی تو ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے خل کی بھی اسلح نہیں ہوئی ان کے سامنے اللہ کی عظمتیں ہوتی ہیں کہ ابھی اور اصلاح کروانی ہے مجھے تو یہ ہیں اللہ والے جو اپنے کو اتنا حقی سمجھتے ہیں اور یہی ان کی بڑائی کی دلیل ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں اچھا شہ ابدو غنی پھول پوری کا واقعہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک ہندو چمار کو کیا شاہدو وانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے ایک ہندو چمار کو جو ہندوستان میں ضمیردار بلکہ مختصر کر دیتا ہوں مولا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں یہ فیضان محبت ہے یہ احسان محبت ہے سراپا داستا ہوتے ہوئے بے داستا رہنا قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا زبہ رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبہ رہنا کیا شعر ہے سبحان اللہ فرمایا نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا ہوٹل میں چائے پی لیا اخبار پڑھ لیا یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے یہ کوئی زندگی ہے یہ تو زندگی ضائع کرنا ہے ارے رہنا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ رہنا ہو ہر وقت خدا رہنا ہوں اللہ تعالی کے ساتھ ہماری جان اور ہمارا دل چپکا رہے کسی وقت ان سے غفلت نہ ہو یہ شعر میں نے لندن کے ایک مہمان حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب کو سنایا ان کے برادر نسبتی ڈاکٹر محمود شاہ کو سنایا جو ہردوئی آئے ہوئے تھے فرمایا دو گھنٹے کے بعض کا جو اثر ہوتا ہے اس شعر نے مجھ پر وہ اثر کیا نہیں رہتے ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا جہاں رہنے کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ والا بن کر رہو جو سانس اللہ کی یاد میں گزار جائے اس کو زندگی سمجھو میرا ایک شعر ہے حضرت والا فرما رہے ہیں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں آواز آ ہے وہ میرے لمح یہ بھی ہمارے لمحات اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیس کا حاصل رہے جو سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی کا حاصل اور نچوڑ ہے ورنہ سب ختم باقی سب چیزیں فانی ہیں یہ بڑی بڑی وزارتیں, وزارتیں، کمشنریاں یہ بڑے بڑے تاج و سلطنت جب قبر کے نیچے جنازہ اترے گا تب ان کی حقیقت کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ ساتھ کیا لے کر آئے وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سلطانیہ تو خطاب کرتا ہے یہ تھے اللہ والے جو بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے فرماتے ہیں، دل دارم جواہر پارا عشق تحویل اے تخت و تاج کے مالکان اے سلطنت مغلیہ کے وارثوں سن لو کہ ولی اللہ محدث دہلوی سینے میں ایک دل رکھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہر پارے اور موتی چھپے ہوئے ہیں کہ دارا زیر گردوں میر سامانے کے من دارم ولی اللہ جو سلطنت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کیا سلطنت ہے آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا رئیس اور مجھ سے بڑا سلطنت والا کوئی ہو تو آئے دہلی کی جامع مسجد بہت بڑی مسجد دہلی کی مشہور ہے اس میں سلطان مولیا کو خطاب کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دوستوں غریبوں کو ہم خطاب کرنے ہی یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک مولوی ممبر پر بیٹھ کر بادشاہوں کو اس طرح خطاب کرے یہ بات اس وقت نصیب ہوتی ہے جب کوئی دولت سینے میں ہوتی ہے جس کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج ہیش نظر آتے ہیں تب یہ توفیق خطابت ہوتی ہے حاصل اس شعر کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے تخت و تاج کہیں ہوں گے تمہارے سر کے بال کہیں ہوں گے کان کہیں ہوں گے جسم کہیں ہوں گا دنیا والوں کی کمائی دنیا ہی میں کام آتی ہے حالانکہ پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے دنیا کے پردیس سے نیک کمال کی کرنسی وطن آخرت بھیجوا دی جائے اصل کمائی یہی ہے باقی سب فکر چھوڑ دو اب غور سے سنیے بچوں کی تربیت کے بارے میں حضد والا فرما رہے ہیں باقی سب فکر چھوڑ دو کہ بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی فکر میں اتنا غمگین مت ہو کہ اللہ کی یاد میں اور اللہ والوں کی صحبت میں کم بیٹھو یہ دیکھیے بہت قیمتی بات ہے اس کو تو لکھوا دے ہیں بچوں والوں کو سب کو یہ بات محفوظ دینا چاہیے یعنی بچوں کی وجہ سے شیخ کے پاس ہی نہیں آ رہا ہے یہ کوئی بات ہوئی حضرت والا کیا فرما رہے ہیں بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی فکر میں اتنا غمگین مت ہو کہ اللہ کی یاد میں اور اللہ والوں کی صحبت میں کم بیٹھو اس لیے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں تو ہماری کمائی نیلام ہو جائے گی بچے مقروض کے مقروض ہی رہیں گے آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ بچوں کے بہت کچھ چھوڑ گئے لیکن وہ بچے اپنی نالائکی اور نافرمانی کی وجہ سے شراب و کباب اور بدماشیوں کی وجہ سے ایسی بلا میں مبتلا ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا باپ کی محنت والی کمائی مفت میں گوائی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اولاد کا غم مت کرو اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو یعنی اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جاؤ مکھن لگاؤ بیٹے تم جاؤ گے تمہیں آئس کریم دلاؤں گا تو میں عید پر گھڑی دلا دوں گا اگر تم پورے سال رمضان میں حضرت میر صاحب کی مجلس میں جاتے رہو گے تو اپنے اللہ کو راضی کرو اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا اگر نافرمان ہوں گے تو تمہاری کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور برے مصرف میں جائے گی اور اگر تم محنت کر کے اللہ والے بن گئے تو تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد پر بھی رحمت ہوگی مفتی محمد حسن صاحب امرستی رحمۃ اللہ جامعہ اشرفی لاہور کے بانی تھے ان میں فرمایا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے معم الجارنما اور وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خزر علیہ السلام کو حکم دے دیا یہ خزر علیہ السلام بھی ماشاءاللہ ان کو حکم دیا یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے ابو کاغد و خیجا کنزا پس آپ کے رب نے ارادہ کر لیا یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نہ لے لیں دیکھیے یہ رعایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے تو فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی وہ کانا ابو ہوما صالح کیوں کا باپ نیک تھا اور باپ کون سا تھا کان ابو صابعہ ساتواں باپ تھا اللہ تعالیٰ ایسے کریم با ہیں کہ جو ان کا بن جائے اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں اس لیے دوستوں یعنی اگر ہم اللہ والے باپ سارے اللہ والے بن جائیں ماں بھی اللہ والی بن جائے بچوں پہ کیونکہ باپ بچوں پہ ماں باپ کے دل کا اثر پڑتا ہے جیسے ماں باپ کا دل ہوگا ویسے ہی اثر بچوں پہ پڑے گا تو وہ دل کیسے بنے گا اللہ والوں کی صحبت سے اس لیے ہم اللہ والے بن جائیں گے سات پشت تک ہماری رحمت نازل ہوں گی اس لیے اور ایک میں آتا ہے کہ وہ یہ دسویں پشت تک رحمتیں نازل ہوں گی اس لیے دوستوں سب سے مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے یہ بھی بہت قیمتی جملہ ہے ایک جملہ پڑھاؤں تین دفعہ پڑھوں گا ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات یعنی عقائد معاملات اخلاقیات اور معاشرت اور آنکھیں اور زبان اور کان اور دل یہ مطلب ہے ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو تو میں عرض کر رہا تھا تکپور کا مرض اتنا خطرناک مرض ہے ایک شخص تحجد پڑھتا ہے چلے لگاتا ہے تبلیغ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ پڑھا اشراق پڑھتا ہے تبلیغ میں چلے لگاتا ہے بخاری شریف پڑھاتا ہے مگر جب مرا تو دل میں تکبر لے کر گیا قیامت کے دن اس کا کیا حل ہوگا وہ حدیث سُن لیجیے مسلم شریف کی روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علم فرماتے وکال علیہ وسلات وسلام لاجنت من کانا في قلبی بر وقال یوحبو این یقون جمال الکبرحق الناس اوکم علیہ, علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے غور سے سنو جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی بڑائی ہوگی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے سو برس کا تہجد سو برس کی زکوٰۃ سو برس کے حج اور عمرے سو برس کی نفلیں اور تلاوت سو برس کی عبادت ساری زندگی کے اعمال کو ہیرو شیما کر دیتا ہے جیسے ایٹم بم کا وہ ذرہ جس نے جاپان کے ہیرو شیما کو تباہ کیا تھا یہ تکبر کا ذرہ تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو میلوں دور تک جائے گی اتنا خطرناک مرض ہے کیوں صاحب اگر معلوم ہو جائے ہمارے گھر میں بم رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بم کو ناکارہ کرنے کے لیے کس سے مدد لیتے ہیں پولیس, پولیس کے دستے کا نام کیا ہے بم ڈسپوزل اسکویڈ آپ تھانے میں فون کرتے ہیں بھائی ایس پی کو فون کرتے ہیں ہمارے گھر میں بم ہے جلدی بم ڈسپوزل اسکوائڈ کو بلائے پولیس کا دستہ جلدی بھیجیے کیوں تلاش کرتے ہیں وہ بمپوزل ڈسپوزل اسکواڈ اس لیے کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ایسی مشینیں ہوتی ہیں جس سے وہ بم ناکارہ بنا رہتے ہیں اب بتائیے جس کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دل سے تکبر کے بم نکالنے والا دستہ کون ہے اہل اللہ مشائن اور بزرگان دین ہے ان کو تلاش کیجئے ان کو اپنا دل دکھائیے اپنے کو پیش تو کیجئے کہیں ہمارے دل میں بم تو نہیں چھپا ہوا اگر ہوگا تو وہ نکال دیں گے ان کے پاس اس کے علاج اور ترکیبیں ہیں جن پر عمل کرنے سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتے دل کی آگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت خانی رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی تھانہ بون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے اس کی سب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے یہ علم غیب نہیں ہے تجربہ ہے عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت فرماتے ہیں اس کی چال سے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے حکیم لوگ بھی بتا دیتے ہیں آنکھ پیلی ہے تو کہ دیتے ہیں اس کو عرخان ہے چہرہ زیادہ لال ہے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو فالش گرنے والا ہے بہت زیادہ خون بڑھ گیا ہے ہائی بلڈ پریشر والا مریض چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نو کی مجلس میں بدنگاہی کر کے یعنی بد نظری کر کے ایک شخص آیا عورت کو دیکھ کر آیا لڑکے کو آیا تھا دیکھتے ہی فرمایا ماں بال الاقوامی کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے ہے تو عثمان غنی نے کیسے سمجھ لیا ہر گناہ کا اثر اس کی آنکھوں پر اور اس کے چہرے پر اس کی چال پر پڑتا ہے تکبر والے کی تو چال ہی عجیب ہو جاتی ہے اس کی چال ہی سے آپ سمجھ لیں گے یہ شخص متکبر ہے اور اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے و عباد اور رحمان اللدینہ یہ ہمشون میرے خاص بندے زمینجی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے کو جلیل کر کے مٹا کر ان کی چال بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں اور متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے اکڑ کے چلتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے متکبر تم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ذرا سی باڈی بلڈنگ نوجوان کر لیتے ہیں ایسے چل رہے ہوتے ہیں اکڑ اکڑ یہ دیکھو میری باڈی اکڑ نہیں رہے اور کوئی پہاڑ سے زیادہ لمبے بھی نہیں ہو سکتے وہ لوگ میں اتنا لٹکتا ہوں کہ میں لمبا ہوئی ہے لمبے ہونا کوئی پہنچا ہوتا ہے کچھ لوگوں نہیں جیسے ہی اللہ نے چھوٹا کد بنایا بڑا کد راضی رہو بس زبردستی <تصفح> اللہ کو راضی کرو یہ مقصد ہے لمبا کت کرنا باڈی بلڈنگ کرنا مقصد تھوڑی ہے تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> جو گردن تان کر چل رہے ہو پہاڑ سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو قرآن شریف میں آ رہا ہے ولا تم شیف الرض مرا ہا مرا حن کن تخری قلع ولن تبلا تولا زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور بیوقوف ہے جو اتنی گردن تان رہا ہے تو پہاڑوں کی لمبائی کو بھی نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو پہاڑ سے زیادہ اونچا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تکبر کو انت... انتہائی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر قرآن میں اس بیماری کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے ازوارنے. تکبر کی فکر کریں بھائی مرض بڑا خطرناک ہے کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی اگر گھر میں ایک کروڑ روپیہ رکھا ہو کسی گھر میں رکھا ہو ان کسی نے ایک بم بھی رکھ دیا تو آپ کیا آپ کو چین آئے گا جب تک بم ڈسپوزل اسکوائر سے رابطہ نہ کریں ہمارے دل میں کیا معلوم کوئی ذرہ تکبر کا پڑا ہو یا دکھاوے کا ہو لہذا بزرگان دین میں جن سے آپ کی مناسبتوں سے تعلق قائم کیجیے جب میں کہتا ہوں کسی سے تعلق قائم کیجئے تو بعضے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اختر یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے ہی بیعت ہو جائے سفر اللہ یہ میں نے کب کہا بھائی ملتان میں میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو بہتان لگاتے ہو جب میں بار بار کہہ چکا ہوں جس خادم دین سے اہل اللہ کی اجازت یافتہ سے تم کو منازمت ہو اس سے رجوع کرو تو پھر یہ الزام لگانا کیسے جائز ہے اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں کینسر ہے لہٰذا جس ڈاکٹر پر تمہیں اعتماد ہو اس سے رجوع کر لو تو بیچارہ تقریر کر رہا ہے اس پر یہ الزام لگانا کہ بس آپ چاہتے ہیں سارے مریض آپ کی ڈسپینسری میں پہنچ جائیں تو بتاؤ الزام ہے یا نہیں جب میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ مولانا تقیثانی صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالرحی صاحب کے خلیفہ بیت المکرم میں ان کا بیان مجلس ہوتی ہے نازام مفتی رشید صاحب تھے اس زمانے میں اب تو انتقال ہو گیا دارالعلوم میں مفتی عبدالسروی صاحب ہیں یہ سارے علماء شیخ ہیں اسی طرح سکھر میں باز بزرگان دین ہیں جہاں مناسبت ہو وہاں جاؤ پھر یہ الزام لگانا ظلم ہے نہیں اب یہ کہنا کہ تیرے باز شیر میں ایسا اشارہ ہے مثلاً دامن فقر میں میرے پنہ تاج قیسری ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں آپ کو اعتراض کر دے کہ آپ نے تو اس میں دعویٰ کیا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں میرے داما فخر میں تازیا کیسری پوچیدہ ہے تو حضرت والا فرما رہے ہیں عجیب جواب دے رہے ہیں بھائی حضرت والا فرما رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا شاہ ولی اللہ محدود دہلوی سے بھی کہہ دو انہوں نے بھی تو کہا تھا جامع مسجد دہلی میں دل دار جواہر کا تحویل کے ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کے جغیرات ہیں اے سلطان مغلیہ مجھ سے بڑا میرا دولت مند کون ہوگا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے بلکہ مراد اللہ والوں کی تعریف کرنی ایسے اشعار میں اللہ والوں کی تعریف کرنے کی نیت ہوتی ہے شیر فہمی بھی تو ایک چیز ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو کہ اس کا کیا مطلب ہے تاکہ بدگمانی کی نوبت نہ آئے تو مبارک صحابہ نے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا تو ایک شخص نے صلی اللہ وسلم اگر کوئی شخص پسند کرے اس کا کپڑا اچھا ہو اچھا کپڑا پہنا کوئی برا مسئلہ تکبر تھوڑی ہوتا اس کا جوتا بھی اچھا ہو سلیم شاہی حضرت اللہ تعالیٰ فرمانے ایک شخص خوب اچھا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنتا ہے اور مان لو جوتا بھی سلیم شاہی پہنتا ہے آج کل وہ خود سے آتے ہیں وہ بالکل گول گھوم رہے ہیں ایک صحابی سوال کر رہے ہیں مطلب یہ تھا کہیں تکبر تو نہیں ہے یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جمال اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں میلہ کچلہ رہنا کوئی اچھی بات نہیں انسان صاف ستھرا رہے جتنا ہو سکے اچھے لباس میں رہے تکبر نہیں ہے کبر کی حقیقت اس کا مادہ آپ علیہ اللہ نے بیان فرما دیا تکبر کا بم دو جز سے بنتا ہے نمبر ایک بطر الحق حق بات کو قبول نہ کرنا سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم مفتیوں کو مانتے ہی نہیں میں نے ایسے ایسے متکبر بھی دیکھے جو کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے مفتی بھی مل جائیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے ارے بھائی ساری دنیا کے علماء گمراہی پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں اگر متکبر کی سم... اور مگر متکبر کی بات سمجھ میں کہاں آتی ہے بس حق معلوم ہو جانے پر اس کو قبول نہ کرنا یہی تکبر ہے ہماری مسجد کے ایک امام صاحب تھے دوران مسجد دوران جماعت ان کا وضو ٹوٹ گیا مفتی شاہ صاحب کی بات فرما رہے ہیں دوالا. فوراً جماعت چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے اور جا کر وضو کیا اب متکبر ہوگا تو مارے شرم کی بے وضو ہی رہے گا اور سوچے گا اب نکلوں گا تو لوگ کہیں گے او ہو مفتی صاحب کی ہوا نکل گئی لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو سوچے گا میں مسلمانوں کی نماز کو کیسے ضائع کر دوں اور عذاب کا باہر اپنی گردن پر کیسے لے لوں اور تکبر کا دوسرا جوس کیا ہے غم تن ناس لوگوں کو حقیق سمجھنا کسی کو دیکھا تو اس کے سامنے آ ہاں آہ آئیے آئیے تشریف لائیے چائے پیجئے افطاری بھی ہمارے ساتھ ہی کر لیجیے سموسے پاپڑ آج ہم نے بڑا اچھی چاٹ بنائی ہے ایک پیالی چائے پلائی اور جب چلا گیا تو کہتے بدھو کہیں کا بیوقوف ہے ہی نہیں ہے آج کل لوگوں میں عام مرض ہے مخلص بندہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاص ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص ہو آپ خود جو آپ کے بچوں کا مخلص نہیں ہوتا کیا آپ اسے اپنا دوست بناتے ہیں ایک شخص باپ کی تو ہر وقت خدمت کر رہا ہے اس کو شامی کباب بریانی کھلا رہا ہے پیر بھی دبا رہا ہے لیکن اس کے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے باپ ہرگز ایسے کو دوست نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ یہی ہے ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے جیسے آج کل ہم لوگ بڑی عبادت کر رہے ہیں مگر لوگوں کو تکلیف بہت پہنچا رہے ہیں موٹر سائیکل غلط کھڑی کر دی یا رش میں کسی ٹھوک دی یا بائک ٹھوک دی میں روزے سے ہوں نظر نہیں آیا <laughs> آرام سے چلاؤ نماز نکل رہی ہے ایک شخص خوب بھی کرتا ہے تہجد بھی ہے اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے لیکن اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے ان کو صداتا ہے یا کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل میں برے برے خیال پکاتا ہے یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ایسے کو اللہ تعالی ہرگز اپنا ولی نہیں بناتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوری مخلوق اللہ کی ہے افاہب الخلقی اللہ مناسنا اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے ان کا مخلص رہے خیر خواہ رہے دعا گو رہے سبحان اللہ ان کا بندوں کا مخلص رہے خیر خواہ رہے اور دعا گو رہے اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنا حال بیان فرما رہے ہیں کبھی کبھی اولی اللہ اپنا حال ظاہر کر دیتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں حضرت تھانوی اللہ علیہ کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کو تقوا دے آفیت سے رہیں کافروں کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کو ایمان دے دے چوٹوں چوٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ چوٹیوں بھی بلوں میں آرام سے رہیں سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں ساری کائنات کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں ان کو کہتے ہیں اولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات پر رحم دن ہوں اور خدا کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہوں ولایت اسی کا نام ہے یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا درجہ ہوگا دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی ذرہ درد عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس بات کو خوب سمجھ لیے تکبر دو جز ہے بطر الحق و غم اس دنیا کے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا اب تبلیغ کی ایک خاص بات آ رہی ہے کہ تبلیغ کن کے لیے جائز ہے اناس ان فرمایا مسلم نہیں فرمایا اسی سے نکلتا ہے کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو اس کے کفر سے تو نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں گنا سے نفرت کرو لیکن دوستوں گنہ گاہ سے مت کرو ماسی سے نفرت واجب آسی سے نفرت حرام نکیر واجب تحقیر حرام نکیر یعنی روکنا واجب ہے آپ سفر سے آئے مسافر میں لکیر واجب ہے تحقیر حرام یعنی کسی بری بات پر سمجھنا تو واجب ہے لیکن اس کو حقیقی سمجھنا حرام ہے اس لیے حکیم علومت فرماتے ہیں جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر اور دوسروں کو حفیظ سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے یہ سمجھ رہے میری داڑھی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھو داڑھی رکھو دوسروں کو حفیظ سمجھ رہے ہیں جس کو نصیحت کیجئے اب نصیحت کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں حضرت عالم تو مراقبہ کریں یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کو بھلائی اور خیر خواہی کے نصیحت کر رہا ہوں اس کی مثال ایسی ہے کہ ابا کے گال پر کہیں تھوڑی سی انک لگ گئی روشنائی لگ گئی تو ابا کو آپ نصیحت کریں گے کہ کہ ابا آپ کے چہرے پر روشنائی لگی ہے لیکن کیا ابا کو آپ اب حقیر سمجھیں گے ابو کو یا ڈیڈی کو پاپا کو حقیر سمجھیں گے؟ اپنے بابا کو کوئی حقیر سمجھے گا؟ پس اسی طرح اللہ کے تمام بندوں کا اکرام چاہیے حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب نے مکہ شریف میں فرمایا تھا کہ جو لوگ حج کرنے آئے ہیں مقامی لوگ ان کا اکرام کریں اب جو سعودی عرب میں بیان سن رہے ہیں وہ بہت خاص بات ہے پکڑنے کہ جب حج کرنے جو عمرہ کرنے بہت سے لوگ جا رہے ہیں اس وقت تو مقامی لوگ جو ہیں وہ ان کا حاجیوں کا اکرام کریں یہ سمجھے مہمان سرکار ہیں اللہ کے مہمان ہیں حضور صلی اللہ کے مہمان ہے اور یہاں کے لوگوں سے اگر حاجیوں کو تکلیف پہنچ جائے تو حاجی یہ سمجھے مثلا ہم لوگ حاجی جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ شاء بار بار نصیب فرمائے تو حاجی جب ہم لوگ جائیں تو سمجھے مکہ شریف جدہ والوں کو اور مکہ مدینہ شریف والوں کو سمجھے یہ اہل دربار ہیں تو میں نے مکہ شریف مدینہ شریف میں اپنے دوستوں سے خاص طور سے عرض کیا کہ اگر کبھی اچانک کوئی عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اچانک ہے اب تو رش لگا ہے عورتیں تو چپک چپک کے طواف ہو رہے ہیں طواف ضروری ہے گناہ سے بچنا ضروری ایسے وقت میں طواف کریں شاپ کے وقت جس وقت رش نہیں ہوتا بس طواف کے چکر لگا رہے ہیں کہ بس میں طواف کر لوں رمضان طواف کیجئے اور عورتوں سے بچ کر کیجئے تو اگر کبھی اچانک کوئی عورت اچانک نہیں آج تو عورت آئے گی آئے گی اتنا رش ہے اس وقت عمرے کے اوپر بہت زیادہ رش چل رہا ہے کیونکہ نبی صاحب اس وقت عمرے میں رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے حضور صرف رسم کے ساتھ حج کرنا ایسا سوال ہے اس کو تو لوگ یہ سواب لینا چاہتے ہیں اور ایسے وقت میں کرے اس وقت رش نہ ہو صبح اشراق کا وقت ہوتا ہے نو بجے کا وقت ہے بجے کا وقت ہوتا. تو فرمایا اگر اچانک کوئی عورت یا لڑکی سامنے آ جائے تو سمجھ لو یہی ماں سے زیادہ محترم ہے سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے ایسا ہی کوئی لڑکا سامنے آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا مہمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اپنے باپ سے زیادہ عزت کرو وہاں یہ مراقبہ ضروری ہے ورنہ نفس وہاں بھی بدنگاہی کرا دے گا بہت ہی احتیاط چاہیے خصوصاً ایسی مقدس جگہوں پر اسی طرح ہم لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں امرد لڑکے بہت آتے ہیں پورے سال نماز نہیں پڑھتے چڈے پہن کے داڑیاں شیف کر کر کے حسین لڑکے آ رہے ہیں ہم مولویوں کو داڑھی والوں کو چاہیے ان کو نظر اٹھا کے مت دیکھیں اپنی اللہ اللہ کرنے جائیں تراوی پڑے امرتوں کے ساتھ کھڑے مت ہوں ان کو دیکھیں مت کیسا حسین لڑکا آیا وہ نماز پڑھنے آیا ہم اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ تو اللہ کے لیے آیا ہم بری نظر سے دیکھ رہے ہیں اس غرض ہر ایک کا اکرام کرے دنیا کے کسی انسان کو حقیقہ سمجھے سے نفرت تو واجب لیکن گنہگار سے نفرت جائز نہیں ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت اللہ سے صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے ایک شخص کو ہم گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں تو صرف گناہی سے نفرت ہو یعنی ایک شخص کو دیکھ رہا ہے گندی فلم دیکھ رہا ہے لڑکیوں کے چکروں میں سگریٹ پی رہے یہ تو بڑا مشکل ہے گنگاہ سے نفرت نہ ہو یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے فرمایا کچھ مشکل نہیں اس کی مثال یہ سمجھ لو شہزادہ ہے نہایت حسین ہے چاند جیسا چہرہ ہے اور چہرے پر روشنائی لگ گئی تو روشنائی سے نفرت کرو گے شہزادے سے نفرت نہیں کرو گے کیونکہ جانتے ہو ابھی صابن سے دھوے گا تو پھر چاند سا چہرہ ہو جائے گا اسے حقارت سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرو ہو گے شہزادہ ہے کہ بادشاہ سے وہ ترے نہ لگوا دے کوڑے نہ لگوا دے اچھا بھائی کہیں چاند بھی تو کبھی کبھار بدری میں چھپ جاتا ہے جیسے <laughs> آج کل بادلوں والا موسم چل رہا ہے تو چاند نکلا ہوا ہے ابھی آج چودہ کا چاند ہوگا تو چاند ہے بادلوں میں چھپ جاتا ہے ذرا ذرا سا نظر آتا ہے تو کیا کوئی چاند کو حقیر سمجھتا ہے کیوںکہ چاند جانتا ہے ابھی بادل ہٹ جائیں گے چاند ویسی روشن ہو جائے گا اسی طرح گنہ گار بندہ ابھی تو مبتلا ہے لیکن ابھی توحفہ کر لے چند آنسو گرا لے ایک آہ کرے تو باز وقت بڑے بڑے نیکوں سے بھی بڑھ جاتا ہے فرماتے ہیں گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو کبھی ایک آہ انہوں نے ایسی کی ہے کہ ایک ہی آہ میں منزل تک پہنچ گئے نگامت پیدا ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی ایک بات عجیب لکھی ہے دیکھیے اللہ والے کتنا صبر کرتے ہیں کہ واز کہنی صاحب اس واز میں موجود تھے اور حضرت حضرتانوی رحمۃ اللہ پہنچ گئے وہاں واز فرما رہے تھے تو واز سے پہلے ایک شخص نے تھانوی رحمۃ اللہ کو پرچہ دیا جس میں لکھا تھا تم کافر ہو تم جو ہو ذرا سنبھل کر بیان کرنا حضرت نے فرمایا ایک شخص نے مجھے لکھا ہے میں کافر ہوں کیوں بدعتیوں کی مسجد میں بیان تھا بولو تو ہمیں کافر بول <تصفح> تو بےدتی جو ہے انہوں نے حضرت فرمایا کہ ایک شخص نے لکھا ہے بھائی میں کافر ہوں لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں ارشد اللہ ہوں ارشد اللہ محمد اور رسول اللہ دوسرا اعتراض ہے میں جولہ ہوں تو بھائی جولاحا ہونا کوئی حقارت کی بات تھوڑی ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اپنے مسلمان بھائی ہیں لیکن میں فاروقی, فاروقی نصب میں ہوں میرا نصب نامہ فاروق اعظم سے ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہوں تھانہ بھون جا کر تحقیق کر لو میرے والدین کے نگاہ کے گواہ اب بھی موجود ہے اور تیسری بات یہ لکھی ہے ذرا سنبھل کر بیان کرنا اس کو میں نہیں مانوں گا حق پیش کروں گا اشرف علی اس سے نہیں ڈرتا اہل بدعت سے خطاب تھا پھر حضرت نے ایسی تقریر کی کہ سارے اہل بدعت تائب ہو گئے انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں اور جو محبتیں آپ لوگ رکھتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو آپ کو دشمن رسول سمجھتے تھے لیکن آج پتہ چلا کہ اصلی عاشق رسول تو آپ ہی لوگ ہے اسی اسی جونپور کے حفیظ صاحب تھے حضرت نے فرمایا سفید داڑی والے بڑے میاں کون ہیں تو شاہدو صاحب نے کیا حضرت یہ بڑے میاں وہی ہیں جو حفیظ جونپور شاعر جو آپ کے پاس کس حالت میں گئے تھے شراب پیتے تھے پھر توبہ کر لی حضرت رحمتہ اللہ بہت خوش ہوئے دیکھیے بھائی کسی کو کیا حفیظ سمجھے تو جب حفیظ جون پوری کا انتقال ہونے لگا تو تین دن تک مسلسل روتے رہے بس نماز پڑھتے اور زمین پر تڑپ تڑپ کر رونے لگے اللہ کا خوف طاری ہو گیا اپنے گھر میں اس دیوار سے اس دیوار تک تڑپتے رہے بس روتے تھے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے عجیب کیفیت تھی اسی حال میں زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دے دیكھیے گنےگاروں کی روح میں کیسا انقلاب آیا حالت بدل گئی ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے پاک صاف ہو کر چلے گئے پہلے شراب پیتے تھے تھانوی رحمتوں سے بیت ہو گئے شراب سے توبہ کر لی اور اپنے دیوان میں دو شیر بڑھا گئے میری کھل کر سے تو دیكھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراباری تو دیکھو ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے بئیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو سبحان اللہ آخر میں تکبر کے علاج ہوں تکبر کا حاصل بس علاج بتا کے دعا کر لیں تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دنیاوی ہے دنیاوی ڈگری حاصل ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے بڑی کرسی ملی ہے فیکٹری کا مالک ہے یا دینی کمال میں مفتی ہوں میں بہت خلیفہ ہوں میں چلے لگانے والا ہوں امیر ہوں مسجد کا یا بہت بڑی مسجد کا امام ہوں یا اور بھی کوئی دنیاوی کمال حاصل ہے اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسروں کو حقیق سمجھے بس اپنے کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیق سمجھنا تکبر کی حقیقت ہے جو حرام ہے اور گناہ ہے یہ تکبر کا گنا ہے اور حرام اور کبیرا گناہ ہے یہ دل کا گناہ ہے اس لیے جب اپنے کسی کمال پر نظر جائے تو یہ مراقبہ کر لیا کریں جس سے انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی یہ علاج کبر کتاب لایا ہوں اپنے پاس رکھیں جس کو تکبر کا مرض ہو ہم سب کے اندر ہی یہ مرض ہے پتہ بھی نہیں چلتا یہ قمانت ہے شفیع آخر میں لکھا ہوا اس کتاب کے اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کے روزانہ پڑھ لیں چالیس دن تک پڑھیں یا بیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ اس سے نکل جائے گا تکبر جب یہ تصور کریں گے تو پہلا تصور کیا کرنا ہے یا اللہ اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے میرا نام بھی کمالی ہے <laughs> اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے مگر یا اللہ یہ میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے آپ کی عطا ہے سبحان اللہ بتائیے ہم بیان کر رہے ہیں جتنی بھی نعمتیں عطا دی ہیں اچھی فرت ہیں حافظ ہیں قاری ہیں یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اور نمبر دو یہ اللہ عطا بھی میرے کسی استحخاط سے نہیں ہوا بلکہ محض اللہ تعالی کا عطیہ اور رحمت ہے اور نمبر تین پھر عطا کے بعد اس کا باقی رہنا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جب چاہیں چھین لیں بتائیے یہ نعمت ہے نہیں یہ نعمت چھینی بھی جو جا سکتی ہے جو ہمیں دیوی اللہ ہے اور نمبر پانچ نمبر چار اگرچہ اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے مگر آئندہ ممکن ہے میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال اس طرح حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے یعنی ہمارے اندر وہ کمال تھا سامنے والے میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سامنے والے کو کمال دے دیا وہ, <laughs> <laughs> وہ کمال دے دیا اور وہ جو اس کو حاصل تھا وہ اس کا محتاج ہو گیا اس کمال والے کا نمبر پانچ یا فی الحال اس چش میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو یعنی نظر ہی نہیں آ رہا مجھے اس کے اندر کوئی کمال ہو ہر وقت میں اس کے بندے کے ساتھ ہی رہتا اے چھپا ہوا ہے اور دوسروں پر ظاہر ہو یا یعنی سب سے ہی پوشیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کے اوساف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے زیادہ ہو اور اگلا اگلا بتایا سمجھ میں آئے یہ جملہ ہے غور سے سنوین بہت زبردست ہے اگر کسی کا کوئی کمال بھی ذہن میں نہیں آئے یہ احتمال قائم کر لے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں یا اگر میں مقبول بھی ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو سبحان اللہ تو مجھے کو کیا حق ہے اس کو حقیر سمجھوں اور اگلا فرما رہے ہیں اگر بالفرض سب باتوں میں مجھ سے کمی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے سبحان <تصفح> مریض کا صحیح پر ضعیف کا قوی پر فقیر کا غنی پر لہذا مجھ کو چاہیے اس پر شفقت اور رحم کروں اس کی تکمیل میں کوشش کروں اگر اس کی طاقت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائیں تکمیل ہی صحیح اس کے لیے دعا کر دے یا اللہ اس کو بھی کمال دے دے اس خیال کے بعد اس کے تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دے اس تدبیر سے اس شخص کے ساتھ تعلق اور شفقت پیدا ہو جائے گی اور طبیعت کا خادثہ ہے جس کی تکمیل اور تربیت میں کوشش کرتا ہے اس سے محبت اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی اب شیخ اپنے مرید کو حقیر تھوڑی سمجھتا یا اس کی تربیت کرتا ہے کوئی مرید کہتا ہے اس سے ذنا ہو گیا میں گندی فلم دیکھتا ہوں تو شیخ اس کی اصلاح کرتا ہے پھر وہ گناہ چھوڑتا ہے بڑی عظمت ہوتی ہے نمبر اگلا آخری ہے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کبھی کبھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لیا کرے سوحان اللہ اس کا مزاج پوچھتے حضرت آپ, آپ کے کیسے مزاج ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کے بیوی بچے ٹھیک کاروبار وغیرہ سب صحیح چل رہا ہے سٹھو آئے اس <laughs> <laughs> سے ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیق جاتی رہتی ہے اور تکبر کا ایک زبردست علاج ہے یہ بہت اچھا علاج ہے مولانا یوس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی کہ میں اس پر عمل کرتا تھا تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عادات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار کیے جائیں یعنی ان لوگوں کی عادتیں اختیار کی جائیں جن کو زیادہ عزت و شہرت حاصل نہیں مثلاً کپڑے میں پیون لگا لے بلکہ غیر محل کا پیمن لگائے اگر اتنا اور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تو ایسا لباس پہنے اور ایک ہفتہ یا ایک مہینہ عمدہ لباس پہنے اس طرح چونکہ نفس کو زیادہ انقباس اور تکلیف ہوگی اس لیے زیادہ مجاہدہ اور جلد اصلاح ہوگی یعنی ایک ہفتہ تو بہت زبردست لباس کلف لگاؤ ایک ہفتے بالکل پیون لگاؤ گایش شیخ سے پوچھ لے خود اپنا علاج نہ کرے یہ جی تو علاج دیکھ دیے گا شیخ نے پر اپنا یہ نہیں کہ بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہن کے بیان کرنے جا رہا ہے اب لوگ اس کے بیان بھی نہیں سنیں گے یہ میں یہ ماں اس پہ آپ کا طریقہ نہیں تھا یہ میں نے آپ کو غلط بتا دیا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو جو غریب طالب علم ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے غریبوں کے اندر اکثر تکبر نہیں ہوتا ملن ساز لوگ ہوتے ہیں مگر آج کل تکبر والے بھی غریب بہت ہو گئے امیروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں سب کو سمجھتے ہیں ان کے پاس حرام کر طریقے سے مال آیا ہوا یہ تکبر ہو ہی گا بہرحال تو وہ فرماتے تھے کہ میں یوس پٹ صاحب رحمۃ اللہ جب دیوبا نے پڑھتا تھا تو بالکل غریب طالب علم ہوتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اس سے بھی تکبر نکلتا ہے اور جتنے بڑے بڑے مخلص اللہ والے ہوتے ہیں سب سے پہلے سے جو ان سے بیتھ ہوتے ہیں مریدین وہ غریب مریدین ہوتے ہیں یہ <laughs> <laughs> خاص بحث والا رحمۃُ اللہ تھا رحمۃ اللہ علیہ سے <السلام> اور اس فقیر سے بھی سب سے پہلے جو بیتھ ہوئے غریب دوست بیتھ ہوئے <laughs> غریب <laughs> وہ ہے جس کے دل میں اللہ نہیں اور امیر وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے فرمایا صاحبوں اپنے کو بڑا سمجھنا ایسا فیل ہے جس میں فسادی مف... مف... فساد ہی فساد برائیاں ہی برائیاں آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے اگر یوں ذہن میں نہ آئے تو چاہیے بتکلب اس کی مشق کر لے اہل اللہ نے اس کی تدبیر لکھی ہے وہ یہ کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے یعنی ہم سے چھوٹے بچے نظر آئیں جوان ہیں ہم سے چھوٹے تو یہ سوچے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کیے ہیں اور میری عمر زیادہ ہے گناہ بھی میرے زیادہ ہوں گے اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں سوچے اس کی عمر زیادہ ہے اس نے ماشاء بہت نیکیاں کی ہوں گی لوگ ان باتوں کو توہمات سمجھتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں امیجنیشن والی دنیا ہے ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ارے توہمات نہیں ہیں بلکہ یہ کام دینے والی باتیں ہیں تو جب بھی اس میں آپ میوزک ہٹا لیجئے گا جب بھی اپنے سے بڑوں کو دیکھیں تو سوچیں جیسے ہمالی اختر صاحب کو دیکھیں گے بڑے ہیں ہم سے ہم سے ان کی نیکی ہم سے زیادہ ہیں ہرد والا کو دیکھیں گے ہمارے اور خان کامر والے لوگ آتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ہم سے آتے ہیں ہم بچوں کو دیکھیں گے جوانوں کو دیکھیں گے بولیں گے ان کی برائیاں دیکھنا نہیں ہے ان کو ہمردوں کو مطلب یہ کہ سوچنا ہے آ گیا فون آ گیا تو ان یہ سوچیں گے کہ ان کے گناہ ہم سے جو ہے کیا, کیا سوچیں گے ان کے گناہ ہم سے کم ہے اور, اور اس لیے بڑا بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے تھاموی نے فرما رہے ہیں بڑا بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے حالانکہ چھوٹا ہونے میں مزہ ہے کیونکہ بڑا بننے میں سارے لوڈ اس پر آ ہے باہر آ جاتا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خدمت اس کے سپرد ہو جائے تو اس کی مدد ہوتی ہے اور خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی جب بڑائی بھی جو جاموش کر خود بخود جب جو بلائی جو بڑائی بلا ارادہ ملے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں تو خود بڑا بننے کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ایسے لوگ کم ہیں کہ سامان بڑائی کا ہو اور گمان بڑائی کا بھی نہ آئے یہ صدیقین بڑے درجے کے اولیاء کا کام یعنی خلافت بھی حاصل ہے چلے بھی لگے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے یہ صدیقین لوگوں کا کام ہے جیسے اس وقت حضرت والا میر صاحب دام القاتم عالیہ ہیں کچھ نہیں سمجھتے باقی میں کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو لے حیران ہوتے ہیں اتنے لوگ میری مرجیز میں کیسے آ رہے ہیں یہ بڑی خاص بات ہے امیروں اور غریبوں کے لیے فرمایا بعض سمجھدار ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود امیر ہونے کے دولت کے نہایت بہت دولت ہونے کے نہایت متوازے ہیں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے مگر اکثروں کی حالت اس کے خلاف ہی ہے ان متقبروں کو سمجھنا چاہیے ہم ایسی چیز پر بہت سے امیر ایسے بھی ہوتے ہیں بہت متوازے ہوتے ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں ایسے اکثر ایسے ہوتے ہیں پیسے آئے اور بڑے اکڑ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسی چیز پر تکبر کرتے ہیں جس کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں ہے حصول تو کیا اختیار میں ہوتا ہے اس کا باقی رہنا بھی تو اختیار میں ہے. دولت کا باقی رہنا اختیار میں ہے کبھی فاقے آ سکتے ہیں فیکٹری جل گئی نوکری ختم ہو گئی تو پھر ایسی چیز پر تکبر کرنے سے کیا فائدہ یہ تو تکبر کا علمی علاج ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ غربا کی تعظیم کرے بھائی غرابا کا اکرام کرے ان کی توازو کرے خوشی سے نہ ہو سکے بتکلف کرے ان کے پاس بیٹھے ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئے نرمی سے پیش آئے شیریں کلامی سے پیش آئے نرمی نرم لہجے سے پیش آئے جب ملنے جائیں تو کھڑے ہو جایا کریں ان کی دلجوئی کیا کریں کتنی پیاری بات ہے یعنی امیر لوگ غریبوں کی دلجوئی کریں اور فرمایا اگر اللہ کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے لیکن اس میں ایک نقصان ہے کبر کا ناز اور عجب کا غرور کا غفلت کا غریبوں کی تحقیر کا کمزوروں پر ظلم سے پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج یہ تدبر اور تفکر سے کام لیں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ورنہ میں بالکل نہ تھا مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے یہ اللہ میں تو سزا کا مستحق تھا اور بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں اس کا فضل ہی تو ہے اس نے مجھے نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور میں کس ناس میں ناس کس بات پر کروں جب ہم لوگ چاٹ کھا رہے ہوں جوس پی رہے ہوں ایسے آج یہ تربوز لے کر آئے ہیں خوبانی لائے ہے نا یہ کھا رہے ہیں تو شکر ادا کریں ناز نہ کریں کہ ہمارے دستخان میں تین احمدیں ہیں اور اتنے غریب لوگ ہیں ان کو کچھ نصیب نہیں خیم میں بیٹھے ہیں اس وقت فاقے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کریں ہماشاء اللہ کراچی میں لوگ خوب کھا رہے ہیں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے دستہ خان میں کچھ نہیں ہوتا تو ان کا بھی سوچ لیا کریں تو پھر شکر پیدا ہوگا پھر غلاموں کی طرح کھائیں گے اکڑ کے نہیں کھائیں گے پھر ہم لوگ اللہ بس یہ شعر پڑھ کے اب دعا کر لیتے ہیں علاج تک والا کا شیر ہے الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب بول اے نطفے نا پاک تو آنکھیں تو ذرا کھول زیبا نہیں دیتا ہے تو کا تجھے بول سب اللہ داس دعا کر لیتے ہیں ماشید. یا اللہ یا رحیم صلی اللہ علیہ اللہ الم سخ ہم عبادت وغیرہ کر رہے ہیں اللہ رمضان شریف کی برکت ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے اللہ تکبر نکال دیجئے جو سب علاج پڑے گئے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اے اللہ ہمارے دل کے اندر رائے کے برابر تکبر نکال دیجئے یا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے تواز و اختیار کرنے کی توفیق فرما جو بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کے دین کی باتیں ہم سنتے ہیں اچھے اخلاق والی کہ غصے کو پی جائیں بیوی بی کی خطاؤں کو معاف کریں والدین سے اف بھی نہ کریں ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے اپنا واجب ہے مونچھے صاف کر لیں قینچی سے مشین سے مرد حضرات کھڑے ہوں چلنے ٹخنے کھول کے رکھیں عورتیں شرعی پردہ کریں دیور جیٹ خالوق افت اعزاز چچ چچاد سے اور لڑکے جو ہیں نوجوان انٹرنیٹ کی غلط سائٹس وغیرہ نہ دیکھیں ویڈیو گیم نہ کھیلیں تو یا اللہ یہ سب ہم لوگ تکبر کی وجہ سے تو کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تکبر نکال دیجئے تاکہ حق بات ہم قبول کر لیں اور ان باتوں پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور جو حضرت والا منع فرماتے تھے کہ بد نظری مت کرو یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیے یا اللہ تکبر کے دو دو جز ہیں بطر الحق حق بات تو قبول نہ کرنا یا اللہ ہمیں توفیقی قطع فرمائے جتنی بھی حق ہمارے پیارے شیخ بتاتے رہتے ہیں ہم اس کو قبول بھی کر لیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں اور تکبر کا دوسرا جز ہے غم تنس یہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جب تبلیغ کرتے ہیں تو حقیر سمجھ کے تبلیغ کرتے ہیں یا نہ کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے یا ہمارے دل میں بات اتار دیجئے یا اللہ تبلیغ کریں کسی کو دین کی بات سمجھائیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھ کے ان کو شہزادہ سمجھ کے کہ انک لگی ہے روشنائی لگی ہے یہ سمجھ کے ہم ان سے تبلیغ کریں یا اللہ ہم سب کو اصلاح فرما دیجئے ظاہر بھی سوار دے باطن بھی سوار دے ہمت و طاقت دے دے راحت دے دے ہمارے پیارے مرشد ثانی حضرت والا قطب الاخت قلندر زمانہ سید بھی ہیں سید عشرت جمیل میر صاحب دامد الخاطم عالم کروڑوں جان عطا فرما زندہ ہی برکت دے دے کروڑوں اللہ صحت کے خزانے اور جوانیوں کے خزانے اپنے بھر بھر کے ہمارے حضرت والا امیر صاحب دامرخات مالیہ پہ لٹا دیجئے ان کو ہم سے خوش فرما دیجئے جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا حضرت شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجیے اللہ علیہ نجات دے دے دل کو تبرا فرما دے یا ساری شریانیں کھول دیجئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ساری حضرت والا کی ایک ایک آہ ان سے چھپ جائے اور ہمارا بھی اس میں ذرہ ڈال دے حضرت والا کی کو پھیلانے کا ہمیں بھی ذریعہ بنا دے آج حضرت والا چلے گئے مگر ہمیں حضرت والا کی عادیں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے سو فیصد so, حضرت والا کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے اللہ ہم سب کو کیونکہ بڑی پیاری تعلیمات ہے اس سے مزہ آتا ہے دین پہ اللہ والا بننے مزہ ہی مزہ ہے یہ مزہ ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ اس چھوٹی سی مجلس قبول فرما دے علی اختر صاحب کے گھر میں خوب برکت نازر فرما یہ لے کر آتے ہیں لے کر جاتے ہیں مجلساتے ہیں اے اللہ ان کو خوب کے عطا فرما ان کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے ان کی مشکلات آسان فرما دے ہماری بھی سب مشکلات حل فرما دیجئے بہت سے دوستوں نے دعا کی فرمائش کی ہے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے اور ہم سب کی حاجت یہ ہے یا اللہ ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں گندگی سب نکال دے دل سے آپ دل میں تشریف لے آئیے ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے یا اللہ آپ توفیق دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ مل بھی جائیں گے یا ہمیں آپ سے ایسی حیات اور زندگی مانگتے ہیں کہ ہر سانس آپ پہ فدا ہو اور ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے یا اللہ ایسی زندگی دے دیجیے اللہ یہ ہر لمحہ سے چپکا رہے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے اور جب غفلہ کا تو, تو ہو جائے تو توبہ کی توفیق دیتے فوراً ہم دریا قرب جیسے مچھلی پانی سے نکل جاتی ہے تو مچھلی میں دوبارہ ڈالا جائے تو دوبارہ اندر گہرے دریا میں چلی جاتی ہے تو گناہ ہو جائے فوراََ توبہ کی توفیق دیتے فوراً شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دیتے مرتے دم تم اپنے شیخ کی صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرماتے رہیے اور اس مجلس کو ہماری اصلاح کا تسکی ہے اس کا ذریعہ بنا دی ہے اللہ علیہ اور اس کا سارا ثواب ہمارے پہلے شیخ حضرت والا عارف بلّہ شیخ الاب الجم مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم اور اقتصادی رحمۃ اللہ کو پہنچا دیجیے ان کی روح مبارک کو خوش فرما دیجیے صلی اللہ عبیثہ کی, کی طبیعت کان میں درد ہے اس کو صحت دے دے اور, اور میرے بہت سے دوست بیمار ہیں اللہ میری اہلیہ میری بیٹیاں ہیں بیٹے کو ہمارے گھر والوں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں سب کو صحتِ کا مرض رحم الطا فرما متعلقین میں سے دوست بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرماتا معنیٰ ہمت طاقت دے دیجیے کہ صلی اللہ علب يا رحمن الرحمن ربنا تقبل من الله صلى الله عليه الله